السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول. يا أيها الذين آمنوا تقول الله حقا القاتل ولا تبوتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نسل واحدة وخلق منها زوجها وبثوا منهما رجالا كثيرا ونساء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 وأحسن الخديئ هذه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشغل موز محتفاتها وكل مدهة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يثر الله ورسوله فقد رشد واهتدى الله ورسوله فقد ظل وضع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 لا سہان گلاکم شرح صدری ویسرلی امری فقد قال امیر المحین في الحديث مام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كتاب العلم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل زند قابل دوران بول بائی کرام اور, اور انتہائی عزیز طلبہ اور دیگر تمام سامعین حاضرین میں سب سے پہلے اسلامک المدیرہ اسلامک سینٹر کے ساتھیوں کو اور تمام دوستوں کو اور ان میں بہت سے ہمارے شاگرد بھی ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر اور یہ حقیقت ہے کہ منہ جی ہونے چاہیے اور مجھ سے طالب علم کو بھی ان سے استفادہ کا موقع میسر آنا چاہیے یہ منج کے احتیاط کے سلسلے میں پہلا پروگرام منعقد ہو ہے اور اس کے لیے کتاب و صحیح بخاری کا منتخب ہوا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح یہ ایک علیمشان بات یا کتاب قائم کی ہے تاکہ علم کے تعلق سے جو منہج سلز ہے وہ طلبا کے سامنے اور قارئین اور سامعین کے سامنے آ سکے ماں مخال رہا جن کی تباہمی اور ان کے حدیث میں جلالت شان اور ان کی فقات ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے کیونکہ ہم نے چار نشستوں میں اس دورے کو مکمل کرنا ہے امام ظاہر الرحمہ اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کا ایک قول یا خواہش نقل کی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ کی کیا تمنا ہے تو ایک تمنا میری یہ ہے کہ میں کتاب و سرات نماز کے موضوع پر احادیث بیان کرتا جا اور مجھے امید ہے کہ میں صرف نماز کے موضوع پر دس ہزار حدیثیں بیان کر سکتا ہوں یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہوا سطح سے علم ارتفا علاد الزت نے اس کی ڈیما بخاری رحم اللہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا اور ایک ایسے دور میں امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جو ایک عجیب دھانے پر کھڑا تھا مجھے نبی اسلام کی حدیث ہے خیر النازہ کرب نے تم اللہ دینا یلونا تم اللہ دینا یلونا یہ بہترین دور میرا تھا اور پھر تھا وینگ اتوائے تھا وینگ اس کے بعد خیر نہیں فتنے شروع ہوں گی یہ امام بخاری کا دور خیر و قرون رخصت ہو رہا ہے اور فتنوں کے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے اللہ رکن عزت کی حکمت اور اس کی منشا یہی سامنے آتی کہ اس دور میں امت کی رہنمائی کے لیے کسی شخصیت کو بھیجا جائے پیدا نہیں جائے اور اس سے ایک کام بھی لیا جائے آج ماں بحال رحمہ اللہ اس کے لیے چنے گئے اور صحیح بخاری کی تعریف یہ کام ان سے لیا گیا جو ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ علیہ ریاست کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کے خلق اور اللہ تعالیٰ کی حجت یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دور ہے وہ ان کے اساتذہ کچھ اور بھی سوچتے تھے صحیح رحمہ اللہ امام بخاری کے شعر اور میں کہتے تھے لوگ کا بخاری اور اس صحافہ لکان آیا تھا اگر امام بخاری صحابہ کے دور میں ہوتے تو اس دور میں بھی اندر کی ایک نشانی ہوتی ایک ایسی نشانی جو لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام انجانتی دیتی وہ امام بخاری کے اساتذہ امام بخاری کو اس دور کے قابل قرار دیتے ہیں اور انہیں کا قول ہے کہ فضل بخاری ہے الاثا محد کا فضل فخل ہے عمارت خطار الاثہ امام بخاری رحم اللہ کی فوقیت کی طرف حضیرت تمام محدود ایسی ہے جیسے امیر اور میری عمر ابن خطار فروزی رائم کی فوقیت کی طرف تمام صحابہ کرتے تھے یقین یعنی یہ شخصیت اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہندو تجربہ شعید کی مجلس میں اس نے طلاق کے مسئلے پر ایک سوال کیا سوال ہوا اور اوپر سے ماں بخاری تشریف لے آتے ہوئے دکھائی دیتا دی کہ خوش نصیب ہو تمہاری تمہارے سوال کے جواب دے دیے اللہ تعالیٰ نے اسحاف الر کو احمد حمبل کو اور علی بن مدینی کو بھیج دیں صرف ماں بخاری حالت لیکن یہ شخصیت اس کے علم میں اس کی فقہ میں احادیث سے استمبادات اور استخراجات میں امام احمد الحمل کا علی بن ندینی کا اور اسحاف الحر کا رنگ اور منش یہ کہ شخصیت احمد پر حمل ہوئی اور علی بن مدینی کی ہے اور علی بھی مدینی بھی ہے اور اس ہاف بڑھا ہوئے دماغ ہماری کے مناسب بے شمار و بے تحاشا ہے اور یہ مختصر مجلس ان کی متحمل نہیں ہے صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ کتابوں علم کی کیا احمد اور کیا ہے سید ہوگی اور یقینی سے پڑھنا ہمارے لیے باعث افادہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے استدار ہے کہ ادارہ بڑی ہماری زبان میں استقامت دے دے اور جو صحیفہ ہمیں سرا سال علم کا وہ ہمیں آزاد بناتے اس پر ہمیشہ بھی غقائق رکھے اور اس علم کو واقعہ پر علم ڈھافے بنا دے علم ڈھافے اللہ تعالیٰ کی غریب علم ہے اور علم ڈھافے وہ علم ہے جس میں عمل ہو اللہ تعالیٰ کی فہری کا علم نہ ہو وہ نافع نہیں اور فہری کا علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو تو وہ علم بھی نافذ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہے علم کو علم ناقب نبی رضی اللہ کی بالکل دعا جزاک اللہ اصل ہوگا علم نہ اللہ عورت علم فاق کہ ایسے علم دکھنا چاہتا ہوں جو علم ڈاکے کا نفا بنا اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو علم میں بنا دی یہ کتاب العلم ترتیب اس کی یہ ہے کہ یہ کتاب و تہارا کتاب الصوار کتاب الزکر کتاب الصلاح، کتاب الحج اور بقیہ تمام اب واپ سے پہلے پہلی کتابیں حیب ہے پھر تہارت کے مسائل نماز کے زکاط کے روزے حج کے دیگر شادی بیاہ طلاق احت یہ سارے مسائل بعد میں آئے اس ترتیب کی وجہ یہ جتنے بھی آباد ہیں حضو ہے نماز ہے روزہ ہے ان سب کی صحت کا دار و مدار ہے وہ صحیح علم پر آپ صحیح وجو کب کریں گے جو بجو کے مارا میں آپ کا علم صحیح ہو اور وہ صحیح علم کیا ہے جو نبی رسدان کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق ہو آپ نماز کب صحیح پڑھ سکیں گے جب نماز کا تعلق سے آپ کا علم صحیح ہو اور وہ سر علم کیا ہے کہ وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت اور آپ کی حاضر سے باخود ہو اور لی جائے اس طرح حج ہے زکوٰۃ ہے دیگر جمع احکام مسائل ہیں ان سب کی صحت جو ہے وہ صحیح علم پر موقف ہے زیادہ ماں بخاری رائے موضوع نے ان سارے انواع سے پگل علم کا راج قائم کیا یہ ہمیں تبدیل دینے کے لیے اور یہ نصیحت دینے کے لیے کہ آپ پوری جو شہریت ہے جو دینی احکام اور مسائل ہیں ان کا مبنا علم صحیح تسلیم کر لیا اور اس علم صحیح کو حاصل کر لی. عمل کرنا کافی نہیں جب تک عمل کی اساس نہ ہو اور وہ اساس علم صحیح علم صحیح ہے اگر موجود نہیں ہے تو عمل صحیح ہو نہیں سکتا تو پھر وہ قابل قبول کیسے ہو شریعت کی جو ایک تعلیم ہے اگر گہرائی سے آپ سوچیں تو آپ پر یہ بات آیا ہوگی کہ شریعت صرف عمل کو کافی نہیں ہیں بلکہ یہ نقطہ فرض قرار دیتی ہے کہ آپ کا عمل بالکل نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق اور شریعت عمل کو ایک کل کی حیثیت سے نہیں دیکھتے بلکہ اجزاء ہمیں دیکھتے ایک شخص کا نمازی ہونا کافی نہیں نماز جا کے پڑھ دینا کافی نہیں جب تک نماز کے سارے اجاز رستان شریعت دیکھے گا کی قیام کیسے ہے ہاتھ گاہتے رکو کیسے ہے سجود کیسے ہیں تشدد کیسے ہے ان تمام اجلاس نبیر اسلام کی سنت ہے قائم ہے یا نہیں یہ علم صحیح کی بنیاد موجود ہے یا نہیں تو ان سارے اجزاء کی درستگی اس پوری نماز کی درستگی کی علامت یہ فاف شریعت نے دی انصلوں نے لوگوں کی صفوں میں صف مندی میں کچھ انحراف دیکھا کہ سفید اس کا کسی بھی نہیں جیسی ہم نبی اسلام کے دور میں سفے باندھتے تھے ویسی نہیں ہے تو آپ پھر ساخ رو پڑے کچھ اگر کیوں رو رہے فرمایا کہ نبیر اسلام کے دور کی ایک نماز ہی باقی بشی تھی وقت ذریعہ آج میں نے دیکھا کہ تم نے اسے بھی برباد کر دی سارے امور درست تھے، صرف صف بندی اس میں ذرا سی پودا ہی دیکھی فرمایا کہ نماز انہوں نے برباد کر دی یہ بھی فکر سر سارے کتاب علم جو ہے اس کا یہ اعقاد تمام نواب سے قبل اسی اہمیت کے تحت کہ جتنے آگے مسائلات ان سب کا مگن علم صحیح علم صحیح کا مگن اللہ تعالیٰ کی بڑی وہ یہ جی کتاب جو ہے اول سے آپ اللہ تعالی کی وہی سے عبارت ہاں البتہ کتاب المان کتاب علم سے قبل قائم بھی ہے پھر کتاب العلم اس میں بھی ایک حکمت اور پھنسی جی ہے تھے اور وہ یہ کہ ایمان جو ہے وہ آ سب سے اشرف جو شہر شریعت میں وہ ایمان لہٰذا اس کو ہر بات سے مختلف کیا گیا ایمان کے شرف کے بنا ایمان اگر موجود ہے تو علم کا طلب کرنا بھی درست ہے پھر عمل بھی درست ہے اور اگر ایمان میں کوئی کجی ہے تو علم اور عمل کوئی چیز قابل قبول نہیں تو پہلے اپنے ایمان کو چیک کرو وہ جو صحیح علم شر ہوئی ہے وہ اس پر قائد کرو میں یتر بال ایمان فقط عمل جس شخص کے ایمان میں کہیں کوئی درار آ گئی کسی جسم کا انکار یا کفر آگے اس کے سارے عمل بیکار تو آگے جتنے بھی احمد آ رہے ہیں ان کی صحت ایمان کی صحت پر عقیدے کی صحت پر تو کتاب المان کی بل کتاب العلم ہے کہ پوری شریعت کی صحت کا مدار جو ہے وہ علم صحیح لہذا اس علم صحیح کے حصول کے لیے اور اس علم کے قواعد آدار کیونکہ اقوام العلم میں یہی چیزیں بیان رکھتی علم کی فضیلت اور علمی مجلس کے آدھار علماء کے آدھار علماء کی ذمہ داری طلبۃ العلم کی ذمہ داری اور طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا اور طرب علم کی بنیادیں یہ سارے امور جو ہیں یہ کتاب العلم میں زیر باز آتے ہیں اور ان شاء اللہ آئیں گے تو پہلا باغ جو ہے باب اور فضل علم علم کی فضیلت یہ فضیلت آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ شوق اور بڑھتا رغبت تشریف ترغیب جو جیت اتنی افضل اور با ہے اسے یقینا حاصل کرنا چاہیے اور یہ باپ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر قائم ہے بقول قرآن آیت پر یہ بات آئیں اس آیت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کئی مداخر ان کے دراجات بہت ہی اونچے یہ بہت ہی بلند کے مسئلے ہیں کی بلندی سے مراد کثرت سوال کثرت عزم یا پھر قیامت کے ہسٹری اور لواج سے درجات کی رفت حاصل ہوگی نظیر اسلام کی عزیز ہے کہ بات جنتی تھی اپنے اوپر دیکھیں گے تو انہیں بڑی بلندی پر بڑے بڑے محل نظر آئیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے تھے اس قدر فروغ مراض تو اللہ رب ان لوگوں کو جنہوں نے دراجات کی بلندی آزاد فرمائے گا کثرت ثواب دے گا اور ان کا مقام و درجہ بہت ہی اونچا فرما دے گا فرماتے ہیں رفا نظار فرمائے گا جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان تو لائے مگر ان کو علم نہیں دیا گیا صرف ایمان ایمان کی دولت ہے عمل ہے تحجل ہیں روزے ہیں نوافل ہیں فرائض ہیں جہاد ہے مگر علم نہیں مطلع مطلع علم مطالعہ شمار نہیں ہوتے تو اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ زیور علم سے ہراستہ ہوئے اور اللہ نے ان کو علم نافر ادا فرما دیے ان उन लोगों لوگوں پر خوفیت دراز کے ریفرنڈ حاصل ہے جن کے پاس ایمان تو ہے اگر علم نہیں ہے انہوں نے حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالا اور علم حاصل نہیں کیے یہ رفع اللہ عالم کو ریفنڈ دیتے بلندی دیتے عیسائی کے قریبہ سے یہ استفاد ہوتا ہے کہ یہ بلندی جو ہے یہ اللہ شام کا ایک حصہ ہے ریفرنڈ جب اللہ اس کو قیامت دے رہے تو دنیا والے بھی یہ بات سن لیں کہ دنیا میں بھی وہ کسی ریفرنڈ کے حقدار مستحد جب اللہ کو اونچا کر رہے اونچا مقام ہے دروازات دے رہے تو پھر دنیا میں بھی یہ لوگ اونچے درجات کے طرف طرف کو اہل کی شان ان کو اونچا ہونا چاہیے تکبر نے تکبر اور ترفر میں فرق فرقوں سے برادری ہے کہ اپنے آپ کو اس لیے اونچا قرار دیا کہ جو ہمارے پاس امانت ہے وہ سب سے اونچی ہے ایک قول ہے آصم النبی ابو آصم النبی ماں بغیر کے شاعر پرونا کرتے تھے من حاضر حدیض تھا فقہ تعالیٰ حاضر ہو تو ہمیں پورا خیر انداز جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلی اونچی چیز کا طالب تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ بھی سب سے اعلی ہو جائے اور سب سے بہترین ہو جائے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ترفل جو ہے یہ علماء شان کا ایک حصہ اللہ کو رفرت دے کر پہلے دنیا کو ریفرت دیں علوم میں خود ترق ہونی چاہیے اس لحاظ سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالا سمجھیں جو چیزیں عامت الناس بعض اوقات انجام دیتے ہیں اس لیے بہت نظیب جو حدیث کے مجال میں تخوا کی تعریف کی تخوا کی کبیرہ تھا یہ جسانی تو ہوائی ون مروغ بتی وہ ہے اس فرح حدیث میں جو کبیرہ گناہ کا انتظام تھا قباعد سے بچے اگر وہ قمائر کا انتخاب کرتا ہے پکڑا گیا تو پھر وہ اس حدیث میں نہیں اور صغیرہ گناہ کوئی اسرار نہ کر صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن بار بار نہ کرتا اور تیسری چیز بڑی حال ہے کہ خوارے میں مروغہ سے بھی خوشی ایسی چیز ہوتی ہے جو بندے کی دوسرے یا غروب کو توڑ دے اس سے بھی استعمال ایک عام شخص اگر وہ کام کرے اس کے لیے مایوب نہیں ہے ایک عالم اگر کرے اس کے لیے مایوب ہو سکے شرم مایوب نہیں یہ مرورت ہے ایک عام شخص اگر ننگے سر چل رہا ہے مایوب نہیں اس پر کوئی جرا نہیں کرے ایک عالم اگر ننگے سر چلے گا اس کے لیے مایوب تو ایک آلن کا ترقہ ہونا چاہیے اس لحاظ سے کہ وہ بات ایسے کام جن سے اکلچے شریعت نے نہیں روکا لیکن ایک معاشرے میں ایک آئرن کے لیے امور میوب ہو سکتی تم سے احتار کر ایک عام شخص جناب باہر گھوم پھر بازاروں میں آ جا رہا نہیں ایک عالم کا کسرت سے بازاروں میں جانا آنا یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا یہ قابل موت سے اس کو روا بحدے سے یا رفا طرف اور, ایک عالم کی شان کے بعد ایسے وہ ہو جو عام مذہب کی روا ہے اگر اپنے آپ کو بچا کر رکھے اپنی اس علمی شان کی رکھ رکھے اس قبر کی کبر کا کوئی ان سو شان تو کپور ہر پیسے اور, طرف اور. یہ اونچائی اس علم کی اونچائی کی بنا اور تکبر جو ہے اس کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا دوسروں کو حقیق میں تعطیر نہیں تکبر میں تاپیر نبی السلام کی حدیث ہے نہیں الف جنت اللہ نہیں الحو جنت ہے منگانا ہی نل گئی مسار اور نل جس شخص کے دل میں رائے کے تانے کے تکبر ہو جت میں داخل نہیں ہو سکتا صحابہ پریشان ہو گیا ہر شخص کی خواہش ہے اچھا کپڑا پہن اچھے جلدے پہن تو پڑھائی کا احساس تو آ سکتا فرمایا کہ یہ تو نہیں تو تو جنوں کا بدر الحق و لوگوں کو حقیق جان یہ تکبر اپنے کسی زخ میں مبتلا اگر علم کے زہن میں مبتلا ہو کر لوگوں کی تحقیق کرتا ہے یہ قبر یہ ترفڑا نہیں اگر مال کا سہن ہے اس بنا پر کسی کو حقیق جانتا یہ تکبر کسی ہنر کا یا قوم برادری کا سہن ہے اس سام پر کسی کو حقیق جانتا یہ قبر اور یہ ایک اہمیت اگر ایک رائی کا دانے کے برابر ہوگی جنگل کا داخلہ نہیں ملے گا آپ نے بلوایا القیبر بدن الحق بحمد الناس تک دو چیزوں کا ایک حق وادے ہونے اور قبول نہ کر اور دوسرا لوگوں کو حقیر جان لوگوں کو چھوٹا سمجھنا تو تکبر میں تاخیر ہے تحقیر نہیں ترقوں میں صرف اپنی علمی پوچھا علم شان کو اونچا کرنا مقصود ہے یہ علم کوئی معمولی علم نہیں ہے سب سے اعلیٰ علم ہے اور سب سے عمدہ اور برفر علم, علم کا دکھانا یہ ہے کہ اعتبار سے اس کو دوسروں سے ممتاز کرتے بقول کا آخر جو ہے خبر اللہ تخار ہر عمل سے باخبر تو ہر عمل اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس کا تخاضہ یہ ہوا کہ اچھی نیت کے ساتھ کہ اللہ عزت صرف عمل کو نہیں دیکھتا عمل کرنے والے بھی نیت کو بھی دیکھتے اور بڑی باریک بھی اس اللہ تعالی خبیر بھی ہے اور نظیر بھی ان سے ہاتھ کو پڑھ کر اللہ تعالی کر اگر دار حاصل ہو یقیناً ان انسان عمل افائد پر مستحر ہو جائے خبیر کی تفہیح ہر چیز سے بات خبیر کی تفہیل یہ ہے جیسے آپ نے گندم تاش کی گندم پیدا ہو گئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ گندم تاش کتنے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے شفت خبیر کا دکھایا تھا شفت لطیف کا دکھا رہا یہ ہے کہ گندم کے ایک دار کو آپ نے پیچا رکھ کے کتنے ضرورت رکھ کے ایک بارے سے کتنے انسان رکھے یہ کہا تھا کہ ایک ایک طرح کا کس کس کے پیٹ پہ جائے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا کہ سفر لطیف کا دکھا کتنے بھی پی چیز کو دیکھتے کوئی شے سے مقصوص نہیں یہ چیز ہم جیسے طلب العلم کے لیے ایک تبدیلی ہے کہ ہم اپنے سارے راقت کو ایک ایک عمل کو خلبت جنور کو اللہ تعالی کی ہدایت خائم کریں اس کے نا برانی سے گریز کریں اور ڈیت بھی اس کی ایسے اصلاح کر لیں تو وہ ڈیت اللہ کے نزدیک قابل مقبول ہو اور قابل باب ہو اللہ تعالیٰ کرما یہ اللہ کے تعریف کی گئی دعا کرتے رہے علم بڑا علم یہ دعا کی تعریف کس کو کی گئی تفصیل کس کو کی گئی وہ ہمارے کہ آپ خالت سے بڑے آ رہے ہیں اگر آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں یاد نہ بڑھا دیں سب سے بڑے حال تو ہم کتنے ہے اس لیے عزیز تھوڑے بات ایرک کو ہر سب نظر پیدا اور علم کے حریص جائے جس قدر علم حاصل ہو جس میں بھی بڑھتی ہے جس میں بھی بڑھتی ہے کوئی اس کی حد نہیں اور کوئی اس کی تحدیف نہیں ازا ہے یہ دو آیا کریما جن پر امام کا یہ باب نائن ہے ان دونوں سے علم کی خوبصورت جو ہے وہ سامنے آ رہی اور ثابت ہو رہی ہے امام رحمت اللہ نے صرف ان دو آئندوں کو پیش کیا ہے اور اس بات کو حدیث بیچنے کی ان آیات سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور احادیث جو علم کی حیلت میں بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ مام مغری ایک چیز معروف ہونے کی بنا پر انہیں کے طلبا کو چھوڑ دیتے اس موضوع پر احادیث آپ تلاش کیجیے ذخیرہ کی تاکہ کچھ محنت آپ میں کریں یہ بھی ممکن کہ حدیث امام مخال رحمہ اللہ کی شرف کرنا ہو امام مخال رحمہ اللہ آگے کچھ احادیث علم کے فضائل میں لائے تریمہ ان کے بعد مقاصد کتاب میں نہیں یہاں تک یہی مخصوص ہے کہ دو آیات غریبہ سے علم کی شاند فضیلت ماں بخاری آپ کے سامنے ثابت کی ابھی تو آیات غریبہ اور بہت سی ہیں خود خالی استعمال بل نظیر لایا کہ اہل علم اور بے برابر نہیں ہو سکتا یہ قرآن کا اطلاع سارے ہو اور ایک گروپ ہو یہ دونوں دو برابر نہیں ہو سکتے نبی اسلام کی حدیث کو شاید کی توسیع موجود ہے آدم آدم على ایک عالم کی فضیلت ایک آبد کتنی ہے جیسے چودری کے چاند کی حضیلت باقی ستاروں چونی کے چاند کی مانے تھے اور باقی جو عبادت گزار ہیں گزار ہیں مجاہدین ہیں ان کی جو صورت ہے یہ جی وہ آسمان کے ستاروں کی مانے ستاروں کے جرمٹ میں جیسے چاند ہوتا ہے اس طرح جو بڑے بڑے اقدام ہیں اور ظاہر ہیں متعدد ہیں ان کے درمیان اگر ایک عالم ہو جیسے ستاروں کے بیچ میں چوہری کا چاند ہو یہ احبیت ہوگی اور یہ ایک فرق اللہ تعالیٰ کا ایک عالم کی شان پی آئی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر تین دوا پیش ایک اللہ ورزن, دوسرا ملائکت اور تیسرا اللہ اللہ تعالیٰ خود گوایا کہ وہ ایک مخروم اور اللہ تعالیٰ کی, کی, کی توحید کے غذا کے طور پر پیش کیا گیا, گیا تو میں نے بٹا دے حقیقی خشیت جو ہے وہ علما کے دل میں اور صحیح مانا اللہ تعالیٰ سے لما ہی کرتے اس کے معنی ایک عالم ربرانی جو ہے وہ اقاط کی خشکیت کے ساتھ تفرت علم کے ساتھ خشیت نہ ہو علم ہو یہ ایک عالم تعریف ہے نہ اس کی شان فرمایا کرتے تھے علم کثرت نے مسائل وہ علم جو ہے وہ کثرت مسائل بلکہ علم جو ہے اللہ تعالی کی خشیت کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خشیت سے ڈر دے ہمارے دلوں کو سینوں کو ہمارے اعبال آمار کو اللہ علیہ عزت اپنی خشیت کے نور سے مدعم فرما دے اور منور کروا دے احادیث بھی بہت ہے کچھ گی اس نے نبیلاسلام کا فرمان فنی دلّا بھی خیر یہ فتح ہوتی اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا فیصلہ کھمائے دنیا کی خیر مرنے کے بعد قبر کی خیر یوم الحشر کی خیر مطلق خیر کا فیصلہ کھلائے اللہ اس کو کیا دیتے ہیں کہ دنیا کی دولتیں دیتے نہیں یہ فتح ہوتی تھی اللہ اس کو دین کی فی دیتا دیتے دین کا حل دیتے اللہ اس کا دین تھا یہ حدیث ہے جو نبیر اسلام کی حدیث منصوبہ میں ترین تھا جلد اجزی علم ادھر جنت جو علم کے ہی گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کروا دیتا روی آپ نے سنا جو علماء کا ذکر ملائکا کے ساتھ اور یہ حدیث انبیاء،, علماء کے انبیاء کے ساتھ علماء انبیاء کے علماء ہی انبیاء کے اور ہے کس چیز کی وہی سر امبیا نم گرے تو در ہملا دینا سر امبیا کا چرکا صرف ہم ادینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم آخر جس نے اس ترکے کو سمیٹ لیا اس نے حصہ جو ہے وہ سمیٹ لی تو اس طرح اور بہت سی حدیث ہے جو انشاءاللہ کے مزید آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم جو ہے وہ حدثنا محمد سمع مقالتا مقالتا وقال قال قال قال دوسرا گا اس کا ترجمہ تو یہ ہے شخص علم کا سوال کیا جائے وہ مشتقل کی حدیث ہے اور وہ کسی سے کوئی بات کر رہا ہے اور ایک شخص آئے اس سے بات کرتے کرتے اپنا سوال کر ڈالے کہ یہاں ادر کیا ہے فاتم عدل تو اطمن حدیث اطفائے ایک ادر تو یہ ہے کہ وہ جس سے پہلے بات کر رہے اس سے اپنی بات پوری کر لی موسم درس دے رہے اور ایکسپائر آ جائے اور آ کر درس کے دوران ہی سوال کرنا شروع کر دے اب یہ شخص جو درس دے رہے وہ کیا کرے اپنی بات پوری کر کے پھر اس کو جواب دے یا اپنی بات روک کر اس کو جواب دے اس بات کا تعلق بعض علمی آداد سے ہے اور علمی مجلس کے آدار سے کہ مجلس علم کے آدار کیا ہونے چاہیے مجلس علم کے آدھار کیا ہونے چاہیے اور ظاہر ہے کہ حصول علم ان مجالس سے ممکن جن کا قصد کرنا چاہیے جب قصد کرے تو پھر ان علمی مجالس کے آدھار کا بھی علم ہونا چاہیے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ مسئلہ حدیث کے ذریعے واضح ہو ماں بخاری رحمہ اللہ کے یہاں دو شعر ہیں ایک محمد بس جو فلح سے روایت کرلبا کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگ ماں مخاری پر یہ اعتراض غارب کرتے ہیں کہ فلح پر کچھ جرا ہے امام رسائی کا قول ہے بے یہ قبی حابی نہیں ہے جس پر جر ہے بخاری کا راوی کیسے اس کا جواب یہ کہ ماں بخاری رحم اللہ نے فلین سے جب بھی روایت کی ہے مطالبہ دل روایت کی استشاد افال عدت نہیں راویوں کے دو جسم ایک اسوال عدت ایک مطالبہ یہ صحیح بخاری کا مطالبہ دل راوی صحیح مسلم کا بھی امام حاکم کا قول ہے کہ بخاری مسلم کا اس رابی سے روایت لینا جو ہے وہ اطمینان کے لیے کافی امام بخاری مسلم دونوں نے اس کی حدیث اپنی صحیح میں ذکر فرمائی ہے اور ہم نے بتا دیا کہ یہ خاص طور پر احکام اور مسائل میں صحیح بخاری کا مطالبہ اگر لازی ہے نہ کہ اسالت البتہ اگر کہیں آزاد کا ذکر ہے مزائل کا ذکر ہے امام بخاری کے بعض مقامات پر اس سے روایت لی ہے اس مدعے کی نشاندہ نے میں فرمائی ہے لیکن اصل حکام اور عقائد میں یہ صحیح بخاری کا رادی ہے مطالبہ نہ کہ اصالت بخاری کے دوش ہے محمد بن سنا اور ابراہیم بن ملزد یہ ہاں یہ تحمیر سند کے لیے اور پھر یہ سند جا کر جمع ہوتی ہے محمد بن فلیح اور اس کے والد فلح فلح پر جاگر اکٹھی ہوتی اور فلح جو ہے اس سے دو رابی روایت کر رہے ہیں ایک محمد بن سیلان ہے دوسرے ان کے بیٹے محمد بن فلح جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں اور نبی مجرے سے جو حد القوم ایک رسول اللہ مجلس میں تشریف فرماتے اور لوگوں کو درد کے ساتھ فرما رہے تھے حق دیتے جان فرما رہے تھے یا گفتگو فرما رہے تھے القوم لوگوں کو القوم سے مراد مرد اور نصار یہ قوم کا مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے اس مجلس میں مرد بھی ہوں گے خواتین بھی ہوں گی تو آپ کا درد جاری تھا جا وہ آر ہے ایک آرابی آ گیا دہاتی دیہاتی سلطان آراب آرات یہ جمع ہے اس کا واحد نہیں ہے جمع یہ جمع کر سکیے گا آراب لیکن لفظ اس کا واحد نہیں تو ایک آرابی دہاتی ایک آ اور صحابہ انتظار کرتے تھے کہ دہاتی آتے رہا گئے کیونکہ انہیں ظاہر شہریوں کے آداب کو علم نہیں ہوتا تھا پروٹوکول کا علم نہیں ہوتا تھا اور جو بات پوچھنا چاہتے درنے پہ پوچھ لیتے تو بعد آرامیوں کے آنے سے ان کے سوالوں سے اور ندی اسلام کے جوابوں سے صحابہ کو بڑا فائدہ ہوتا بڑا علم حاصل ہوتا ترانچے دیہاتیوں کا انتظار رہتا تو آج بھی ایک دیہاتی آ گیا فقال متثرا اس نے کہا کہ یا رسول یارسن تیامت کب آئے گی گفتگو نے چائے رکھی اور اس کی طرف کوئی تاغص نہیں کیا کوئی التفاظ نہیں کیے اس نے سہار پھینکا آپ نے کوئی التفاظ نہیں کیا اور اپنی بات کو جاری رکھا فخار سمرا مافال کچھ صاحبہ نے کہا کہ ندیل اسلام نے اس آرامی کی بات سن لی ہے فخر ہے ما فال لیکن ناپسند قرار دیے جب ہم بات کر رہے ہیں اور درس جاری ہے تو آپ آئے آپ سوال کریں گے لیکن انتظار کریں جب فارغ ہو سوال کر تو دوران درس یہ سوال کرنا بعض صاحبہ نے سمجھا شاید آپ کو ناگوار رکھے بقار افار کرو اور خواص صاحب نے کہا بلکہ آپ نے سنا ہی اس لیے آپ کو کوئی نہیں کیا اور نہ اس کے سوال کا جواب دیا آپ نے اپنی بات پوری کر لی درس مکمل ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جس نے ابھی قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا جس نے ابھی قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا کال ہاں یا رسول اللہ وہ کھڑا ہو گیا کہ میں یہاں ہوں میں یہ بیٹھا ہاں یہ کلمہ میں ہے کلمہ تبدی مخاطر کو اپنی بات کی طرف توجہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہاں یا رسول اللہ یہ انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس, کا اس کی خبر جو ہے وہ محلوب ہے. أنا أنا اللہ ہے اور ہاں یہ تو یار سود یار سود میں یہاں موجود ہوں آپ نے اس کے سوال کا جواب دیا کہ فائدہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا کال ہے اس آرادی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ امانت کا ضائع کرنا کیسے امانت کیسے ضائع ہوگی فرمایا اذا امر امریکہ جب کوئی امر کوئی معاملہ نا لوگوں کو سونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار ہے امانت کیسے ضائع ہوگی کہ نا اہل لوگوں کو امر معاملہ سونپ دیا جائے نا اہم یہ مکمل حدیث ہے امام بخاری کا بات تو یہ ہے کہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہے. باہر سے کوئی دوسرا شخص آیا وہ دوران گفتگو ایک سوال پوچھ بیٹھے تو اس کا کیا آدم دونوں عدل ہے اسلام نے دونوں عدالت آج آپ نے کیا فرمایا اپنی گفتگو جاری رکھی اور جب فارغ ہو گئے تو آپ نے اس کو بلا لیا اور اس کے سوال کا جواب دیا احادیث سے یہ بھی صاف ہے کہ بعد گفتگو فرما رہے ہوتے اور دوبارہ گفتگو کو سوال کرتا تو آپ اسی وقت اس کا جواب دے دیتے اپنی حدیث اپنی بات وہاں توڑ کر اس کے سوال کا جواب دے دیتے بلکہ ایک عزیز میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ممبر پر بیٹھے درد ایک سائل نے سوال کر دی تو آپ نے سامنے بٹھا کر جواب دیے اس کے سوالات جوابات دیے اور ان شی کافی تمریل ہو گئے اور اس کو خارج کر کے آپ نے اپنا درد جو تھا وہ مکمل کیا دونوں آداب درست لیکن ایک ادر تو یہ ہے کہ گفتگو ایک عالم کر رہا ہو کسی سے بات کر رہا ہو کہ درست مجلس جاری ہو تو اس کی بات کو توڑنا نہیں چاہیے اور بیچ میں سوال نہیں کر جانا چاہیے بلکہ اپنی باری کا یا اس کے خاموش ہونے کا کر انتظار کرنا چاہیے یہ اصل عدل ہے ان کی کا کہ جب وہ خاموش ہو جائے اپنی بات پوری کر چکے تب اپنا سوال پیش کرے کیونکہ جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ تھے گردوبار تھے روب الرحیم یاد آپ برا نہیں منایا اور نہ اس کو ڈانٹا رکھتا بعض لوگ دیتے یہ بات یاد رکھیں کہ سوال ہو جائے وہ سوال آپ امانت ہے اس کا جواب آپ نے دینا شاعر آ جائے کچھ سوال پوچھنے کے لیے تو اخلاق کا تنازعہ اور علمی منحل کا تنازع یہ ہے کہ اس کا جواب آپ نے دینا ہے تو کسی حفظ اور ناراضگی کے اظہار کے بغیر اس کو بلا لیا اور اس کے سوال کا جواب دے اب جہاں تک سائر کی بات ہے اپنی باری کا انتظار کرے اور محدث سے بات ختم کرے پھر سوال کرے اور جہاں تک محدث کی بات ہے آئرن کی بات ہے وہ جواب سب دے لیکن اسلام کی حادی سے دونوں موقع ثابت ہیں چاہے وہ فوراً جواب دے دے اور چاہے اپنی بات مکمل کر کے پھر جواب دے دے لیکن جواب دینا چاہیے آپ نے اس کو ڈاٹا نہیں تصدیق کی بلکہ اس کے سوال کا جواب دے گی اب سوال کیا ہے متریامت کروائے کروائے یہ سوال اب قیامت کس کے پاس یہ سوال نے بھی کیا جب انسانی کی بارول جو ہے وہ سائے سے زیادہ نہیں جاتا جتنا ایک آپ اتنا مجھے آپ کو بڑے قیامت لگائی مجھے بھی علم نے زیادہ لگائی یہ ثابت ہے کہ قیامت جمعے کے دن کھائے اور یہ بات ثابت ہے, ہے کہ جمعے کے جمعے کا دن شروع ہوتے ہی بالکل آباد ہے کیونکہ سورج تلو ہوگا بغیر سے. تو بالکل آغاز دل سے ہی قیامت قائم ہو جائے باقی وہ جمعہ ہوگا کون سا سال ہوگا کون سا مہینہ ہوگا اس کی کوئی سراہد ہے اور نہ یہ لبا لگا ان میں رہے گئے جو اللہ کے پاس ہے کسی کو معلوم نہیں حتیٰ فرشتہ جس نے اللہ کے امر سے سور بھوک اور سور اس کو تھما دیا گیا وہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ کا امر کب آئے گا حدیث میں محتا کہ وہ کھڑا ہے سور بھون ہو دبائے ہوئے اور اپنے سر کو چھپائے ہوئے آنکھوں اٹھائے جی خشیت کا عالم سر جھکا ہوا ہے اللہ کے امر کے سامنے کا امر آئے تو اللہ کے امر کی تنخیص میں, اور اس کی میں ایک کی نہ ہو اور فورا سون جو ہے تیامت کا بھائی؟ یہی سوال ہے آپ نے اس کا جواب دیا کہ تم یہ رضا تم نے قیامت کی تیاری کیا اصل ہماری توجہ کا محفوظ یہ نہیں ہے ہم سوچے خیامت کر رہے ہیں. اصل میشور یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خیامت کے لیے تیاری کیا, کیا تیاری کر کے جانا ہی مطلب ہے. کے عوامل عوامل عوامل جنادے میں جبکہ میڈیت کو تمن کیا جا رہا تھا آپ قبر پر بیٹھے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو حتیٰ کہ قبر کی مٹی بھیگ گئی پر میں پچھلے ہاتھ اس گھر کی تیاری کر کے آنا ماں پا کر موت کی تیاری کرنی اور یہی بات آپ کی نے تیاری کر نہیں کر سکتا زیادہ نواب, ہے. زیادہ نواب ہے میرے آواز میں نہیں لیکن ایک تیاری بڑی بھرپور ہے کہ وہ کا آپ سے محبت بہت رسول اولا تو روایت ہے انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت تو یہ ایک بڑا عظیم تھا محبت کے رسول سے اور عمر تو یہ سوال اس نے کیا مت آپ نے فرمایا سب ہوتے جب امانت سایہ کرتی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا وہ اور ابھی سمجھ نہ سکا جیسے امانت ایک عام لفظ ہے اور امانت کا اطلاع بہت سے امور پہ ہوتا ہے پیسے کی امانت ہے بات کی امانت ہے عمل کی امانت ہے کسی کی بات کے منتظر کرنے کی امانت ہے اس کا اطلاع بہت سے امور پہ ہوتا ہے اس کا باب ہے بسیح اس کا میدان اس نے وہ سمجھ نہ سکا کہا کہ کئی تو امانت کا ضائع کرنا کیسے کیسے ہمیں محسوس ہو کہ امانت ضائع کر دی گئی پر واہ کی طرف امرایہ جب امر سونپ دیا جائے نہ تو قیاموں میں انتظار کرنا یہ امانت کا سیاح نہ امر سونپ دیا جائے امر سے کیا ہو رہا بیشتر سارے جیسے کرمانی اور کرمانی سے دخل کیا ہے کہ امر سے جو ہے وہ امور جن کا تعلقات اور کس طرح مسجد کی امامت مسجد کے نا کو سونپیے ہیں یہ ہے ناحل کو دیر کی عمارت کو سونپنا جب تم یہ دیکھو یہ ماننا تو قیام کے انتظار کریں اس لیے اس عدیز کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کے سارے امور جو ہیں ان کی تولیت اہلیت کی احساس نہ اور جو بھی اس منصد کا اہل ہو اس میں منصب ورنہ یہ امور نہ آہد کو سونپ دینا کہ اللہ کے ریامت میں سے قرب قیامت کی علامت ہوگا تو جس کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار ہے ہے اس پر یہ فرض ہے کہ وہ کتنے بھی امور ہیں دینی امور ہیں عہدے کا سونپنا عہدہ کا حل ہے حکومت کا حل ہے کا ہے پانی کس پہ بڑھایا جائے کا حل ہے کس پہ ہونا چاہیے ایمانت کا حل ہے کس ہونا چاہیے خزابت کا حل سے ہونا چاہیے ان تمام امور میں عالیت کو دیکھ کر یہ ہوتا اور مقصد سونپا جائے اور اگر نا سونپ دیا جائے گا یہ کیا ہوگا یہ اللہ پیمنٹ میں سے ترار کریں گے لیکن وہاں خطورت اور بڑھ جاتی ہے جہاں یہ مقصد سونپا نہیں گیا بلکہ ایک شخص خود ایک منصب پر فائد ہوئے سفر بیٹھے خود مفتی بچے فصلے تھے اور مزید خطوط کا پر جائے کہ بات ہے کہ اس کی علما موجود ہے اسادہ موجود ہے ان کی موجودگی میں کوئی اصلاح کی ضرورت اور مزید خطوط کا پر جائے جب ایسی حکومت موجود ہو جس حکومت نے فزاق اور افتاح کا پاکمہ قائم کیا بالکل شعیب ملازم اس کمیٹی کے ہوتے ہوئے اس رجنا کے ہوتے ہوئے ایک شخص سے مجہور اپنے آپ کو مفتی بنا لے اپنے آپ کو قادی بنا لے فیصلے کرے سطبے دے لوگوں کی ذات پر حکم لگائے تو یہ جہائی خراب عمل ہے اور ایک خطرناک ترین حقیقت منصب نا آم کو سونپا جانا یا رامتیں جانا اور نا آم کا خود ایک منصب کو فائد ہو جانا اس میں یہ مہلب ہوگا اور بربادی کا باعث ہوگا لہٰذا اس عظیم علمی اور منحلی نسلے کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہم جیسے جو طوراب اور علم ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کبا کے ہوتے ہوئے گفتگو کی جسارت اور خاص طور پہ جو منتظر ہونے کے باوجود فتم ڈالتے تھے اور ہمیں افطار کا شوق یہ بات خراب ہو بنا حبی اجرام کے حدیث ہے علم حکر کیا حسن صنت ہے کہ قیامت کی عدالتوں میں سے ایک عدامت یہ ہے کہ علم سے لیا جائے چھوٹے لوگوں سے حالانکہ تماروں موجود ہے ان سے علم نہ لیا جائے لیکن چھوٹے لوگوں سے علم لیا جائے یہ بات فائدے کتنا ہو سکتی اس کو حیسے اس وقت ضائع ہوگی جب تک روئے باتیں نہ کریں تا باتیں کریں گے یہ دور آئے گا صاحب نے چھوٹے لوگ کے بارے میں لوگوں کے امور کے بارے میں بڑھ کر باتیں کریں حالانکہ اکابر موجود یہ بات بھی ایک من ہے جی دکھتے تھے جناب امیر عمر بن خداف کا قول ہے کہ سلا دین کی فرستی یہ ہے کہ جو اکابر ہیں ان سے علم آئے اور اساجر اسے علم کو لے جو بڑے ہیں ان سے علم آئے اور چھوٹے اس علم کو لے اور آگے اور دین کا بگاڑ یہ ہے کہ اساجر کی طرف سے علم آئے اور وہ علم جو ہے وہ لوگوں کو اقابر کا نافرمان بنا لوگ اساجر سے علم لیں اور اقابر کے نافرمان بنے یہ اگر سمجھو کہ دین کا بگاڑ تو اقابر کی موجودگی میں اصاگر کا بات کرنا کمار اور لمح کی موجودگی میں ایسے لوگوں کا بات کرنا ان کی امور میں جن کا منہجی معروف جن کی سندی نے جن کا طلب احمد معروف نہیں انتہائی نقصان اور آج دین کے بگاڑ میں جو بہت سے اسباب بن چکے ہیں ان میں سے ایک تعلیم کی احساس کیا ہے انجینئر ڈاکٹر تھوڑے سے بڑے ہوئے اور لوگوں میں دین میں داخل ہو کے مفتی میں اس کو اور نہیں کیا اور نہ یہ دین کے مقاصل سے یہ بات فیل کرنی انتہائی نقصان دہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اذا مسلم الامر امر ادا جب امور دین میں کوئی بھی امر بھی کسی نااہل کو سونپ دیا جائے تو عمل کے انتظار کریں اور اگر نااہل خود سونپے بغیر خود ایک دھنسے پہ بیٹھے اس سے زیادہ اثرنا ہو انتہائی اقسام سے ہو اس لیے یہ من ہے اکابر اگر موجود ہو تو ان سے علم لو ان کی طرف سے علم آئے میں اس علم کو اور اکابر کا اختلاف ہو سکتا ہے اس کا فارمولہ موجود علم رسول بیٹھ دو جو دکھتا ہے اخلاق ہے اسے مسائل کرو اسے اللہ کے اصول پر پیش کرو مسئلہ جب تک فرمان بنا یہ بگاڑ خان صحت قال حتى صلى أبو عوانه عن البيشف عن يوسف بن ماءة عبد الله بن عام قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سطرة ساقرناها فأتركنا وقد أبطتنا الصلاة ونحن تغضى فجعلنا لمسفع على رجلنا فلاذا بأعلى صوته ويل جب العقار من النار مرتين وثلاثات بارو من رفع صوته بالعلم حلم بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کرنا علم بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا اور اونچا کرنا جو قرآن حدیث کا علم جو اللہ کی بڑی کا علم اس کا تقاضہ یہ ہے اور احترام اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ پسٹ آواز سے انتہائی احترام اور ادب کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے بیانیا جائے اور بات کی جائے اللہ یہ کہ اگر حاجت پیش ہو بلند آباد سے بات کرنے کی بلند آباد سے بات ہو سکتی مثلاً جس کو آپ نے علم دینا ہے وہ دور پڑا لامحال آپ کو بلند آباد سے بولنا پڑے یہ مسل اجتماع بہت بڑا سامعین بہت زیادہ لام آلہ آپ کو آباز سے پڑے تاکہ سب سن لے مسئلہ مسئلہ قیام کرنا وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے آواز اونچی ہو ہی جاتی مسئلے کی اہمیت کے تحت حاجت ایسی ہوتا کہ نبیر اسلام جب تیامت کا فکر کرتے تو اللہ سو تو آپ آب کی آواز اونچی ہو جاتی جب قیامت کا ذکر اس صحابہ کو قیامت سے کراتے تو آپ آب کی آواز اونچی ہو جاتی حاج ہی مسئلہ اور قیامت ایک سطید اور عظیم تھے اس کی طرف اونچی ہو, جی ہو جاتی اور صحیح مسلم کی جو حدیث نویر اسلام جب خطبہ دیتے تو ایک بھر میں ہو جا سو خدا جو رگے پھول جاتے اور آواز اونچی جی ہو جاتی اور جیش اور آپ کی کیفیت کہہی ہوتی کہ وہ سننے والوں کو ایک لشکر کے حملے سے ڈرا رہا ایک لشکر کا قائد ہو اور اس کے فوجی سامنے بیٹھے ہو دشمن حملہ اگر ہونے ہی والا تو اس قائد کا انداز کیا ہو تیاری کے لیے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ انداز اللہ کے جانور کا ہوتا کانتا ہو مندر ہو جیش یہ سب کو تیار ہو جاؤ لشکر صبح ہے شام آئے حملہ ہو رہی بات اس کی یہ کیفیت ہے یہ آپ کا انداز ہوتا آگے بیان کیا فرماتے ہم حدیث حدی و حمن دے صن سورے بہت انداز ہے مسئلہ ایسا بزنس آگاہی دینا سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا کہ حدیث خیر اور بے شرم و یہ بات بتانے کے لیے آپ اونچی آواز سے بولتے اور انداز آپ کا انتہائی اونچا ہوتا ہے وہ آپ لشکر کو ڈرا رہے ہیں ایک امکانی حملے سے اصل علم کا تبادلہ یہی ہے کہ پستہ آواز نبی اسلام کی موجودگی میں پستہ آواز ایک امرے مطلوب ہے آپ فوٹ ہو گئے آپ کی حدیث موجود ہے احادیث کی کتب موجود ہیں احترام کا نظر یہ ہے کہ پست آواز سے بات ہو اونچی آواز سے بات نہ ہو اتنا یہ کہ وہ حاجت زور سے بول دے گی زور سے آپ بول سکتے حدیث میں اسی ایک حاجت کا ذکر ہے عبداللہ بن امر اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں ہے کہ تخلحی سفر اور نہ ایک سفر میں جو نے اللہ کے بیمبر کے ساتھ کیا تھا اس سفر میں رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے ہم آگے نکلے آپ پیچھے رہ گئے ہم آگے نکل اس سفر کی تحریر ایک اور حدیث میں ہے صاحب کہتے ہیں فتح پکا کا تھا یا موقع پر سفر تھا سفر اس کی ہلاحٹ نہیں لیکن یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ واپس لوٹ رہے تھے فاضر ابینا وقت اور سربر مجبور نہیں سب کو باقیہ پیش آگے ہو سکتا واقعہ کسی کو سمجھانا مقصود ہو کسی امر کی اصلاح مقصود ہو آپ رک کے اور صحابت چلتے چل رہے پار کے پیچھے رہے گئے اور جب نبیر اسلام نے ہمیں آ کر پایا ہم تک پہنچے ہمیں آ ملے وقت ہر وقت اس وقت معاملہ یہ تھا کہ نماز پیدا نے نے کرنا کہ کے، آب آگے پڑھ کے، اسی دوران نماز کا وقت اب ہم نظیر اسلام کے انتظار آپ تشریف لائیں تو جماعت کریں اور یہ نماز اثر کی نماز ہے ایک حدیث میں اس کی سراحت موجود ہے نماز اب لیٹ امام بنا خریم تشریف لے اور اس وقت ضرور ہے کہ وہ نماز کا وقت بہت تنگ رہ گیا بہت تنگ وقت رہ گیا ہر حق میں سولا ہر حق یہ مادی محکص کا سی ہے اور نا مقبول مقدر ہر حق پانا آ جا لیتا ہمیں جلدی میں ڈال دیا کس نے اور سولہ نماز یہ نماز فائل وقت نا نہ بغول مقدر ایک حدیث میں ہے اب ارحد میں سونا تھا یار آپ مذہبر کا سیدا اور تیرا سوال جو ہے یہ بہول ہوگا اور نہ فائل مقدم ہوگا اس کا معنی ہوگا اجل نہ اجل نہ ہم نے نماز میں جلدی کی کوشش کی جلدی کی کوشش کی اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی رضوان لیٹ ہو اور نماز لیٹ ہوگی سوال یہ کہ نماز کیوں لیٹ ہوئی جواب یہ کہ صحابہ کے منظر تھے اور یہ خواہش تھے ہمیشہ کی امامت میں ہم نماز ادا کریں ہمیشہ نماز کی ادائیگی میں آپ کی امامت کا شرط ہمیں حاصل حاضر اس لیے نماز نہیں ہوگی اب آپ تشریف لے رہے اب صحابہ وزو کرتے لگے گزو کرتے لگے اور ایک جلدی سوار تھی جلدی سوار تھی تو گجو ہاتھ کے بنا ایک یہ کہ نماز کا وقت تھنگ رہے جلدی وضو کر دوسری یہ وضو کرتے, کرتے ہماری تقویر تحریم نہ تحریمہ پا لینے کے حریص تھے کہ تقبیر تحریمہ بہت نہ ہوئے اس لیے ہو جو ہجرت کی وضو کرنے یہ دو اس بات ہے جان سا ہو ارجو ارجن ہے ہم نے جلدی حضور کر, کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرنے شروع کر دیئے تاکہ یہ پاؤں جلدی بھیگ جائے اور جلد از جلد و نماز میں نبی رحلام کے ساتھ داخل ہو جائیں اور شامل ہو حدیث میں یہ بات واضح موجود ہے کہ صحابہ نے پاؤں دھوئے پاؤں دھوئے صحابہ گرام میں لیکن جلدی جلدی میں ہاتھ پھیر کر وہ یہ سمجھ کر کے پاؤں مکمل دھل گئے کوئی نظر اجلاب کی خدمت میں پہنچ گیا نماز کے لیے بہت سحافہ خوش کا آپ کو نظر یہ آئی دھونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تلوح ہمارے ایڈیوں سے کچھ چمک محسوس ہوئی اس چمک پہ پانی نہیں پہنچا ایک عدیض میں بقدر ظفر کے بقدر چمک ہے اس کو پانی نہیں پہنچا پانی کا فصو نہیں ہے خشکرے گی تو نبی فنا تھا کہ بلند آواز سے بولنا نبی رسلام کی عمل سے سابق. جب حاجت ایسی وقت سلتا. اب صحابہ بزو کر کے آ رہے ہیں کچھ پہنچ چکے ادھر ادھر پھیلے ہوئے سب کو سنانے کے لیے نمبر ہے اور نمبر دو مسئلے کے ہمین اجاگر کر کرنے کی دیکھو اگرچہ وضو مکمل مکمل لیکن ایک ناخون کے مقدر خشک ہے وضو نہیں ہوگا وضو نہیں تو نماز نہیں مسئلہ بڑھا تو مسئلے کی اہم کے میچ نظر بھی آپ نے بنند نواز سے النار جن کی ایڑیاں خشک ہے ان کے لیے جہنم کی وید جہنم کی وید ہے جن کی ایڑیاں خشک وید مانا ہلاکت مانا برباتی اور ایک صحابی جناب ہے سید ابو ان کا خدر رضی اللہ عنہ کہ ویل جہنم کی باتی ویل جہنم کی باتی ایسی باتی ہے کہ دنیا کے سارے پہاڑ اس میں ڈال دیں تو ایک لمحے میں پک اتنی خطرناک بات کہ جن کی ایڑیاں خوش ہیں ان کے لیے ویل بربادی یا پھر جہن کی یہ باتی، ویل، ان کے لیے ویل، یا پھر اس کو بحث مذاف آپ لیں آنے لگا یہ مانا نہیں کہ صرف ایڑی جہنم پہ جائیں بلکہ ایڑی والے جہنم پہ جائیں جی خشک نماز مکمل کرو گے تو وہ قابل قبول ہوگا اور نماز قابل قبول ہوگا اگر بزرگ نفس رہ گیا چاہے وہ ایک ناخن کے پتے ہو جائے تو وزو درست نہیں ہے وہ نماز کے قابل مبول نہیں ہے اور ایسی نماز ایسا وزر جو ہے وہ لوگوں کو جہنم میں لے جائے گا تو دل آخر میں جن کی اڑیاں خشک ہے ان کے لیے جہنم کی فیل اس حدیث سے جو اصل مسئلہ ثابت کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا تعمیت اگر پیش نظر ہو یا لوگ پھیلے ہوئے ہو تو ان کو آگاہ کرنے کے لیے کوئی حدیث یا قرآن کی آئے یا کوئی کی آواز سے بیان کیا جا سکتا ہے اللہ کے میں عمر نے بیان کرنا مسئلہ یہ ہے کہ وضو مکمل کرنا فرض ہے وضو نماز کی مثلا ہے اور اس کا مکمل کرنا فرد اگر تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا تو صرف تو تو سارا خشک رہ جائے گیلا وہ پاؤں بھیگے گا دیں. تو نہیں تو سارا پاؤں خشک رہ جائے یہ جو پسا کے رائے ہیں وہ ان کا نماز ہر موضوع باطل ہے اور نا قابل قبول پاؤں کا دھونا فرض ہے اور یہ باقی کتاب سنت سے ثابت ہے اور اہل سنت کے اجماع سے ثابت ہے. اب بات لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں دو دو کا پاؤں دھو بھی لیے جائیں اور مزہ کا ہاتھ پھیر لیے لیکن یہ ثابت نہیں بلکہ یہ مردود ہے امام بخاری نے ایک باغ قائم کی ہے کتاب و تہار ہے باپ نہیں ہے <الْمخَضَمَيْن> دونوں یہ پاؤں کو دھونا ہے یہ رد ہے پر اور پاؤں پر مسا نہ یہ رد ان لوگوں پر جو مسا اور مسا کہیں سے نہیں ملتے صرف پاؤں کا دھونا قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے لہذا صرف دھونا ہی کافی ہے مگر دھونے کے لیے ضروری ہے کہ مکمل دھویا ہے اور کوئی جو ہے وہ خوش جاء بابينا ما أبو حدثنا أو أخبارنا وانبأنا قال <تصفيق> إمام مخالي رحمه الله وقال أخباري قال عنا الدوليين تحدثنا وأخبارنا وأنبأنا وصمعتوا قال أنبأنا وصمعتوا واحدة وقال أمسعود الحدث على رسول الله رحمه الله وصدق وقال صادق <تصفيق> ومسطور وقال شديدنا عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جيفا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقال أبو عن المعباس عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوضي عن ربي وقال ألس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضيه عن ربه عز وجل وقال أبو غيران عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضيه عن ربكم عز وجل قال إمام أُخاري رحم الله حدثنا ختيبا قال حدثنا إسماعيل بن جعفة العحم الله بن دينار العليل بعمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا من الشجر شجرة لا نسقط ورقنا وإنها مثل نصب فحدثوني ما ليه الناس في شجر الوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النصب واستهديه ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النصب باب اور ان محدے سے حقت اور اخبار آنا یہ ایک تو بات جو ہے مشتمل ہے اس میں مخاطب میرے ساتھی ہوں گے تاکہ جو علم اور مہرین دیا ہے وہ یہاں سے وہ حاصل کر لیں ہو سکتا جو ہمارے عام ارباب یہاں موجود ہیں ان کے میں نہ آ معلوم کے ساتھ لیکن چونکہ دونوں کا ہاتھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ محدث کا حدس آنا اکبر آنا امبر آنا کہنا حدیث حدس آنا کمانا ہمیں حدیث بیان کی اب برآن کمانا ہمیں خبر دی اور امبر آنا کمانا بھی ہمیں خبر دی اب ایک محدث نے ایک ایک طالب نے اپنے شہر سے عدیض لی تھی اس عدیز کو آ کے روایت کر سیدھا استعمال کر حد کہہ کر روایت کرے امبر نہ کہہ کے کر روایت کرے امبر نہ کہہ کے کر روایت, یعنی کر روایت کرے یا ان فوڑان کہہ کے روایت کرے یا سویر کو فوڈان کہہ کر روایت کرے یہ مسئلہ اس دور میں یہ مسالہ کافی ایک شدت سے اختلافی ٹریتی کر چکا تھا امام بھائی رحمہ اللہ نے اس کی اختلاف نے صرف اشارہ کیا ہے مگر اختلاف کرنے والوں کے نام ذکر نہیں کی بس تو ایک منج حق ہے کہ قور راجے اپنے انواع کے ذریعے اسے وادے کر دی اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالب نے شاید سے حدیث کس طرح ہے دو طریق معروف تھے ایک طریقے سماع اور ایک کے طریقے خراط یہ دو ترین سب سے بہت اب قرار دیے گئے ہیں تحمر حدیث کے لیے حدیث کے لیے یا حضور حدیث کے لیے طریقے سیما اس کا ماننا یہ ہے کہ سماع اور ملر شیخ حدیث شیخ پڑے اور طلبا سڑے سیماٹ اماٹ شہد پڑے اور دربا سندے دوسرا طریقہ القرا اس کا من الرا چل رہا شہد کا پڑنا شہد شاگرد کا پڑھنا شہر شہد کا سندر یہ دو روپ شہد اگر پڑھے گا تعلیم سنے گا اس کا اس ہی نام ہے سماٹ طالب پڑھے گا شہر سنے گا اس کا اس طرح ہی نا الفرا اور یہ دونوں تروز تحمل میں سے انتہائی معتبر طریق قرار پائے اب ایک اس طرح یہ ہے کہ اگر تحمل تحمل حدیث کا ترین سما ہے شہر نے پڑھا اور تعلیم نے سنا اس حدیث کو تعلیم جب آگے روایت کرے گا جس کو آزاد ہوتے ہیں حدی کے سینے سے روایت کرے گا اور اگر تعلیم نے پڑا اور شیخ نے سنا یہ تحمل بطریق تیراج ہے اس کو اپنے شاگردوں کو روایت کرے گا تو اخبارہ کسی استعمال کرے گا حد یہ مخصوص ہے تریل سفا کے اور اخبار مخصوص ہے تریل تیرا رحم اللہ کا موت یہ ہے کہ تکلف ہر مقام پر کرنا یہ درست نہیں حدیث آپ جس طریق سے بھی لی طریقے سماعت سے لی اس کو آگے آپ روایت کرتے ہوئے حد اخبار نہ نے اپنے دلیل کے طور پر امام کا کام پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ ابن رحم اللہ نے اخبار کہ چاروں چیزیں ایک ہی چاروں چیزیں برابر چاروں کا ایک ہی درج یہ ہے یہ ایک قوم دوسرا دور جیسے ہم نے بتایا کہ طریقے سما نے ایک حدیش لی ہے اس کو حدی کے سیری سے روایت کرے اور طریقے کران سے حدیث لی ہے اس کو اپرنے کے سیری سے روایت کرے اصل مسئلے کی احساس کیا ہے دیکھیں بعض علماء اس دور میں خاص طور پہ بعض علماء عراق وہ طریقے کران کو مانتے ہی نہیں صرف ایک, ایک اور او اور اور ہے موڑے سے وہ طریقے سے اور شیخ پڑے اور شاید طالب پڑھے گا شیخ سنے گا اس طریق کو وہ مور کے درخی ہے بات نہیں بس ایک ہی توڑو گے تو ہم سے اور وہ او طریقے سے بار یہ خور غلط ہے یہ لوگ تک پہنچ جائے نے تمام طور پہ تحمل اختیار کی طریقے چراغ بھی طریقے سماعت بھی طریقے اجازت بھی طریقے مناورہ بھی اور طریقے وسیع بھی طریقے کتابہ بھی طریقے بھی یہ سارے طور اختیار کیے جبکہ یہ دو طرف سب سے بڑے فضر طریقے چراغ اور طریقے سما اور آنے طریقے چراغ کو نہیں ان کا نظریہ کیا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب شیخ اڑے گا اور طالب سنے گا تو یہ علم بڑی ایک حفاظت کے ساتھ طالب تک پہنچے گا شیخ, شیخ ہے. صاحب علم ہے. اسے غرضی کا امکان نہیں ہے وہ صحیح علم طالب تک پہنچائے گا اور چونکہ طالب محتاج ہے اس کو علم کی ضرورت ہے وہ تو پوری توجہ سے سنے گا تو ایک سو فیصد علم سو فیصد توجہ کے ساتھ تنبت متحرم کی طریقے سے تالے اگر شہر کی شہر غلی اس کی توجہ تقسیم ہو سکتی کیونکہ وہ محتاج نہیں علم موجود ہے اس کے پاس اور طالب غلطی کر سکتے اس سے غلطی کا انکار اور شیخ سے ظہور کا انکار ہو سکے تو آگے غلط بڑھ جائے اور شہد کے ظہور کی کیفیت ہو اور پھر وہ ایک غلط ہے آگے منتظر ہو جائے اس لیے یہ بات جو ہے وہ طریقے تیراک تو بات سے صرف طریقے سے بات صرف طریقے سے بات امام بحر ہے مگر یہ دو دن بعد میں ایک بڑی ترمیم کے ساتھ انہیں کر رد کیا कि भाई मैं साथ देख मोहतेज उनका कौन खदी बгдаदी तकलीफ है फरद है कि يا اهل العراق الارض والسماء والسلام اے ইরাکیو अपना ये मुबालगा छोड़ क्यों नहीं देते हो ये तगद्द छोड़ والسماء سماء سما کا ہوتے تھے یہ امن اور ان کے مذہب اور محدود اس لیے اس کو قابل اتفاق نہیں سمجھا کیونکہ مسلح حدیث امام بحال رحم نے اس کو ایک تفصیل سے پیش کر دیا اور ایک طول راجے جو ہے وہ نقل فرما دیا اساتذہ نے پر کیا کہ حدت اکبر یہ چاروں سیلے ایک قوت نے برابر آپ کا علم بتری کے خلاف سما ہو اس کا ادا کسی بھی سیلے سے کر سکتے یہ برا کر طلبا یہ بات دیکھ رہے سب بخاری اما بخاری ان کو بولتے معول حدیث معولت ہوتی ہے کہ صاحب کتاب حدیث کی سنت کے آغاز ایک رابی دو رابی حضر کر یہ باب اقتبار پوری سرحد ہی ختم کرتے اور صرف صحابی کا نام ہے یہ صرف محل خات کیا ہے صحیح بخاری میں محلہ ہے لیکن مقاصد کتاب میں نہیں بلکہ تراجم افباب تراجم افباب کہاں سے یہ باب من سے شروع ہوتے اور حد سا نہ اس میں ہم بخاری اپنی رائے بھی لا سکتے کسی کے قوم بھی لا سکتے ہیں کسی کی تفہیل بھی لا سکتے ہیں اور بغیر سنعت کے حدیث بھی لا سکتے اب سوال یہ کہ مول بخاری کا کیا خلاصہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی معلقات دو قسم ایک وہ حدیث جو وزیر جزم مذکور سیر جزم جس میں قائل کا نام معلوم قال فلاں معروف کا سیرہ سیر جزم. جزم ہے فلاں نے کہا وہ معلقات جو وزیر جزم ہے وہ ساری صحیح ان سب کی آسانی موجود کچھ کی صحیح بخاری ہے کچھ کی دیگر کدم میں جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح کا اہتمام کیا انہوں نے مول بخاری کی تمام آسانی کو ثابت کیا ہے خاص طور پر مول جو جزب کے سیلے اور فریض یہ مجہور کا سیلا کہا گیا ہے اس پہ قائل کا نام آئے لوکیلا ذکر کیا گیا ذکر راجا نے فلان سے ذکر کیا گیا کہنے والا کون ہے مارے اس قسم کی بات موال خاص صحیح بخاری میں ہے ان کی تین قسم ایک کہ بعض صحیح تحقیق سے بات صاحب میں حسن اور بعض ذریع ہے ان کے ذوق کو خود عمار بخاری میں پیش کرتے کر سک یہ کہا کہ مگر یہ صحیح تھے یہ خلاصہ مولہ خاص بخاری بس یہ ہے جذب تمام صحیح ہے بات قداب میں بولنا مجبور ہے مسعود فرماتے ہیں دل رسول دل اللہ ہمیں اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا اور اب ساحد پر مستور یہ ہی چاہتے ہیں کہ سرف سالے صحابہ سی کبھی استعمال کا سیدھا استعمال کر کبھی ان کا سیدھا استعمال کر کسی فرق کے بغیر ان اخبار کا مقصد یہ عبداللہ سے عبداللہ عبد اللہ سے بیان فرمان کون سے عبداللہ عبداللہ چار تھے عبداللہ بن برحم مسر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن ہے شکیل ہی, ہے بھی ان کے شاگرد ہی. کہ جب عبداللہ مطلب عبداللہ سرحد کا کون سا عبداللہ تو اس سے براد ہمیشہ عبد اللہ بن مسرود ہوں اس سے مراد ہمیشہ عبد اللہ بن مسر ہوں گے جب مطلق ان عبداللہ یا عبداللہ باقی جو علماء سلف کا استعمال ہے اگر کا ذکر کریں گے یا پھر خالی ہے کرینہ ہوگی شاگرد اگر سالم ہے نا پہ جو اللہ عمر کا ملازم شاگرد ہے تو یہاں کرینہ موجود ہے کہ عبداللہ کا لیکن اگر ایسا کرینہ موجود نہ ہو ادا عبد اللہ کا لفظ ہوگا سی کا سیلا سینا اور سمیت ہو گسی وا حید اور ہمارے ان کا نام رفیع تھا رس اللہ بن عباس کے شکردوں میں سے وہاں سے بلکہ فیما ان ربی. انا ان ربی. یہ مختلف اخوال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ صرف سارے صحابہ صاحب کو فرق نہیں کرتے تھے کئی حدی کا سیرا استعمال ہو رہا ہے کئی اخبار کا سیرا استعمال ہو رہے ہیں سیدھا اور کئی ان کا سینا اور یہ سارے سینے کو ان کے سینے میں کچھ قواعد ہیں کچھ شرائط ہیں انا انا کرنے والا جو ہے وہ مزلس نہ ہو اور رابی مرغی ہو دونوں کا لکھاف معلوم ہو میں تھے دونوں کا لکھاف حاضر تھے ان شرائط کے ساتھ ان کا سیکھا بہتر قابل قبول استعمال کر سکتے ہیں سمیتو، یہ سارے سیغے رہے اور قابل امام بخاری نے ایک حدیث دلیل پیش جناب ابنی عمر اس کے ان من کے قابل لاس کو دوبارہ درختوں میں سے ایک درخت ہے من ای جمع ہے, واحد ہے, واحد ہے اب جمع ہے درختوں میں سے ایک درخت ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ لا کو دوبارہ اس کے پتے نہیں گرتے وہ مثر البسل یا بس السلے اور وہ درخت مسلمان جیسا ہے اس کی مثال مسلمان کسی حت سونی ماہی ہے مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا یہ ماں بخاری کا رسول اللہ وسلم نے حت سونی کا سیرا استعمال کیا مجھے بتاؤ وہ درخت کون سا اسکر کب ہوگا ایک اور طریق سے یہ حجیز ثابت ہے اس میں اخبر انی کا وہ اخبر اونی ماہی ہے اب مدعا ایک ہے موقف ایک ہے مکان ایک ہے سائز بھی ایک ہے مسول بھی ایک ہے اور کہیں حتنی کا لفظ ہے اور کہیں اف کا لفظ ہے اس کا مانا حد اف بیرونی یہ فرق نہیں کیسے یہ ماں ماہی کیسی ذرا سونی فوقاظ وبادی اب لوگ چلے گئے جنگلات کے درخت جنگلات میں بہت سے درخت ہیں جی کا ہے انار کا ہے سیب کا ہے کون سے درخت ہو سکتے کوئی نشانی ہے کسان اس کی مسلمان کی سی ہے اور پتے نہیں گرتے ہیں وہ کون سا درخت ہے فرماتے ہیں, ابن عمر جس کے ہیں، فی میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ درخت کھجور کا ہو سکتا میں شرما اور جواب نہ دے پایا پھر صحابہ نے خود کہا ماہ یار آپ بتائیے وہ درخت کون سا یہ نقل یہ السلام سے درخت نہ کہا کیا یہ تو حد نہ کا استعمال دینے کے لیے آگے بیان کرنے کے لیے کوئی بھی سیلا استعمال کر سکتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں یہ ایمان بخاری کا مقصود تھا جہاں تک بات اس مثال کی ہے کہ ایک درخت جس کے پتے نہیں جڑتے بتاؤ وہ کون سا درخت وہ درخت مسلمان جیسے اس کی مثال ایک عبد مسلم کی سی سیل میں اس کا دکھر. کچھ اور صفات کے ساتھ ایک صفت یہ ہے کہ کل یہ درخت ایسا ہے جو اپنا پھل ہر مت دیتا ہے اپنا فائدہ ہر مت دیتا ہے یہ ایک مثال ایک اس سفر اسی طرف ابھی اس میں ہے لالچ کو تو تو اس کے پتے نہیں کرتے اور خوراک میں کہا ہے کہ اپنا فائدہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے یہ وہ درخت ہے آپ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے بتائیے اب صحابہ سوچ رہے عبداللہ بن محمد ان کے دل میں آیا کہ یہ کا درخت اس جو معاملہ یہ تھا کہ ایک ایک شاخ دس نام کو پیش کی گئی اس میں کچی کھجورے اور آپ وہ کھا بھی رہے تھے موجود بھی تھے کہ آپ وہ کھجورے کھا بھی رہے ہیں اور صحابہ کو ظہور ہو گیا ان کھجوروں کی طرف نہیں دیکھا بلکہ جنگلات کی طرف چلے گئے کون سا طرف بی طرف ایک کون سا ہو سکتا جناب عمر کے میں یہ بات آئی کہ کھجور کا درخت ہے لیکن فرمایا کہ میں خاموش ہو گیا کہ بڑے بڑے اکادرین موجود ہیں یہ فن ہے موجود ہیں ابو بکر موجود تھے عمر بن خطاب موجود تھے رضی رضران تو ان کی موجودگی کی میں کیسے بولوں میں کیسے جواب دوں یہ فن بھیج. اور یہ ایک حقیقی ایک علمی مقام اور علم کی شان انہوں نے جواب نہیں دیا ربی رکھا نے جواب دیا یہ کجور کا درخت اس کی مثال مومنٹ کی اس لحاظ سے کجور کا درخت ہمیشہ فائدہ دے دے ہمیشہ آپ کو مٹھاس دے اس کا پھل آپ کچا کھا رہے دو پیٹھے پکا کر کھا رہے دو پیٹھے حتہ کہ کھجور خشک ہو جائے اور ایک چوہارے کی شکل تیار کر لیں تو اس میں مٹھاس پتے اس کے مفید ہیں ٹہنیاں اس کی مفید ہے اور جڑے اس کی مفید ہیں تنا اس کا مفید ہے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی استعمال موجود حتیٰ کے بجور کی کٹلی وہ بھی فائدہ دے تھے اس کو کوٹ کر ہر اونٹوں کو دیا کرتے تھے دی. ان کی خوراک تھی اور آج کی تحریک نے اجما بجور کی کٹلی کے بارے میں ثابت کیا کہ دل کے کی امراض کیوں ایسے پیس بازار میں سے سیاہ بھی اجما بھجور گٹلی دونوں کو مکس کر کے تیار کیا تو ہر چیز میں فائدہ ہر چیز تو اس کی مثال ایک مومن کسی ہے مومن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے باعث مت بیٹھے ہر تصلو کو اس کے فائدہ ہے فائدہ ہو اس کے بٹھاس اخلاقی اعتبار سے خجور جیسے ہو تو بہت سی مجور ہے تصویر تو مومن کو بھی اسی کردار کا ہونا چاہیے اور کھجور باقاعدہ اس کا ایک استعمال ہے اسلام اور ایمان کے بہت سے بہت سی پساموں میں کرے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھجور کی طرف اور اس کی طرف اپنے ایک بٹار پیدا کرے اچھے اطلاع پیدا کرے ہمیشہ لوگوں کے لیے اچھائی فراہم کرے ہمیشہ لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہو نہ کہ نقصان نہ کہ نقصان ایسا نہ ہو کہ خجور کہ تبابل کے امتحان میں آپ ناکام ہو جائے ہم ناکام ہو کھجور تو مٹھاس سے مٹھاس ہے ہم کڑ گئی کڑوے تو کھجور سے ایک مقابلہ ہے وہ جیت گئی ہم ناکام ہو اور خجور جراب جابے فرماتے ہیں اللہ کے پہرے جو خود کا احساس فرما ہیں اچانک مسجد سے رونے کی آواز آئی سب آواز کہاں, کہاں سے شدت لگا اور وہ رو ہے. جب بڑا غور کیا تو مسجد کے فسٹ میں ایک کھجور کا تنا تھا خوشی آواز آیا اللہ کے پہنے خود بارشات پر پہلی بار کھڑے آپ نیچے اترے اس کو سینے سے لگایا پر وہ آئسا آئسا یہ جماعت اور کے کے محبت کی محبت, قرآن کی محبت. ممبر بار ہوا کے پائرے کے, کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا گیا تھا پہلی چڑھ تنا دور ہو گیا تو وہ رو پڑ حضرت رحم اللہ اس واقعے کو سنا کر بڑا ہوا کر کہ لوگو کھجور کے تنع میں اللہ کے پیرے میں امر کی محبت ایسی محبت ہمارے دل میں ہے اور کھجور کے تنہے میں پرانا عزیز سننے کا شوق یہ آواز دور ہوئی جو رو پڑا یہ شوق ہمارے اندر ہے تو کئی امور ایسے ہو سکتے ہیں کھجور اور انسان کے تدابیر میں کھجور کا درخت کامیاب ہو سکتا تو دوسری امر کو رحمۃ اللہ یہ کھجور کا درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اچھائیاں فراہم کرتا ہے ہم بھی ایسے ہوتے ایڈم تقسیم کریں کو حاجت مند ہے اس کے لیے کو فیصد بن جائے اور لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہے یہ اللہ کے مضمول نے مثال سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور لائش کو تو غور ہوا کھجور کے پتے نہیں گرتے مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے اس کے عمل نہ گرے ایسے عمل کرے جو اللہ کے ہاں صاحب نے قبول ہو اگر عمل کرے اور وہ گر جائے وہ باطل ہو رائے نام تو بیکار وہ ساری محنت بیکار توبہ کرے تو وہ قبول نہ ہو دعا کرے وہ قبول نہ ہو نہیں ایسا بن جاؤ تنہر جی اعتبار سے اعتباری اعتبار سے عمل صاحب نے توبہ تو قبول لیکیا صاحب نے قبول ایسا بن جاؤ کہ محاسن, محاسن. حتہ ایک مومل اگر ایسا بن جائے تو کھجور کے لیے جو ایک اتہا ہے کاٹ دی جائے جلا دی جائے ختم ہو جائے مومل اگر ختم ہو جائے اگر ایسے آمان کر جائے نفا بخش ہے تو مرنے کے بعد بھی کام آئے اس سے بھی مر جائے گا مرنے کے بعد کام آئے صدقہ جاریہ اس کا قبر میں پہنچ نبی ندی رزام کے حدیث کچھ لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے کی آواز کی جزا ان کو ملتی رہتی ہے ملتی رہتی ہے مومن اگر کوشش کرے محنت کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تو اس کے پتے نہیں گرتے مومن کے آواز نہ گرے مومن کی توبہ نہ گرے مومن کی لیکیاں نہ گرے بلکہ ایسا عدیلہ اتظار کرتے ایسا مدد عملی اعتبار سے کہ اس کی ہر چیز ہر محنت ادلہ کے ہاں آمل ہو ورنہ ایک بڑی دنیا محنت کرتی ہے من بہت سے لوگ جنتی ہوتے ہیں لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ جنتی مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جہنمی ہوتے یہ مومن کا کردار نہیں مومن کا کردار ایسے اعمال ایسی بحن ایسا من ہے ایسا عقیدہ کہ اس کی زندگی کرے گی کہ لمحہ لمبا انہیں قبول کرتی یہ کھجور سے مشابہت کی وجہ پھر قرآن نے ایک اور وجہ بیان کی. کی اور وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں کہیں اور اس کا سر اونچا آسمانوں سے باتیں کر ہے اور یہ ایک اونر کی مثال ہونی چاہیے ایک ٹھوس عتیدہ یہ تعبیر ہے عقیدے سے اور کھجور کے کی درخت یہ عمل عقیدہ بھی مضبوط ہوگا عمل بھی اونچا ہوگا کھجور کے درخت کی طرف کر مضبوط ہے گہری ہے وہ درخت بڑھتا جائے گا اونچا کہاں سے کہاں پہنچے تو ایک موبل کا کردار بھی اور عمل بھی ایسا ہی تابل قبول ہو جاتے یہ حدیث بڑی ایک طویل شرح کی مستحق لكن يدور تلك ملياتي وقت امني بيش فيرده ويوجد مقامش كمتقاديني با اطار من امام والسالة على رفادي ليختبر ما من عيد قال امام بخاري رحمه الله حتى انا خالد بن مخلق <تصفيق> قال حتى انا سليمان قال حتى انا عبد الله و الله عنه يومل رحمه الله و علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا نشدى لشدرات لما يسوط و رقوها آل جی خالد کو دوبارہ لائے ہیں ایک को اپنے پڑھنے والوں کو اپنی اثان کا تنخواہ بتا دیں پیچھے یہ حدیثہ سے ہے اور یہاں یہ حدیث خالد مخلت سے اور پیچھے کت کے استاد جا کر اور یہاں سے اور جا کر یہ صنعت اللہ کے دینار پر اکٹھی ہوتی ہے تو ایک تو اثانی کا تنورہ امام بخاری نے جامع تکرار ذکر کی حدیث میں سند ہمیشہ نہیں ہوئی ایک حدیث بار جس حدیث جبریل جبریانی شکل میں آئے تھے بخاری میں بیس بار سے زیادہ یہ بڑھ رہی اور ہر مقام پر نئی سند کے ساتھ امام بہاری کی علمی غزارت ان کا ایک علمی مقام اتنا مساحب الرسا نہیں تھی کھجور والی لیکن مسئلہ ایک اور نکالا ہے مسئلہ یہ ہے کہ امام یا شہر ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہے بیان کرتا ہے کبھی کسی مسئلے کو وہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے کہ تم بتاؤ لوگوں کا امتحان لینے کے لیے ان کا علمی مقام چیک کرنے کے لیے ان کو جانچنے کے لیے یا پھر یہ کہ اس انداز یہ مذاکرہ کہلاتا ہے اس انداز سے اس علم کو اور راسے کرنے کے لیے ایک بات میں نے بتا دی آپ نے سن لی یاد گئی ایک ہے سوال و جواب میں آپ سے پوچھ آپ اس کا جواب دیں دوہرائیں یہ مذاکرہ کا انداز سوال و جواب کا انداز اس سے علم اور قوی ہوتا ہے راسے ہوتا ہے امام النبی آباد اور صحابہ پر سوال کرتے اس سوال کا جواب دو پھر صحابہ سے وہ جواب لیتے اور صحابہ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب دیتے تو اس سے وہ بات اور زیادہ محفوظ ہو جاتی کہ صحابہ کو راز ہو جاتا چنانچہ سوال باب کیا ہے باب طرح المسالا تھا اللہ صاحب امام کا کوئی مسالہ اپنے ساتھیوں پر پیش کرنا اپنے شاگردوں پر پیش کرنا یا تاکہ جانچے اور پرکھے تو ان کے پاس کتنا علم ہے ان کے علم کا مستبہ کیا ہے اور یا پھر میں نے ارض کیا کہ امام بہاد پوچھے یا استاد پوچھے اپنے شاگردوں سے تاکہ سوال و جواب اور مذاکرے کے طریقے سے وہ علم اور ان پر راسل ہو جائے امام بخاری کا استرار کیا ہے پیارے محمد رسلم نے پوچھا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے اس کی مثال مومن کی جی ہے بتاؤں کیا یہ سوال امام کا سوال لوگوں سے صحابہ سے اپنے شاگردوں سے ان کے علمی مقام کو دیکھنے کے لیے اور اس علم کو اور ان کے شہروں میں راستے کرنے کے لیے تو یہ سوال امام کر سکتا ہے یا کوئی شیخ اپنے تو سے کر سکتا ہے نہارم نے اگلوتاد سے روکا سہار کرنے سے روکا ایسے سوال جو جس میں کوئی اشکال ہو کو الجھن ہو اس سے روکے ظاہر دونوں میں اختار ہوگا آپ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے روکا بھی کہ اگلو زاد نہ کرو لوگوں سے ایسی باتیں نہ پوچھو جو ان کے ذہن میں نہ آتی ہو مشکل ہونا سیاب امور مشکل امور مشکل امور کا سوار کرنے سے روک ہے لیکن یہ حدیث جس کا محمل اور ہے ایسے امور کا سوال کرنا اگلوتاد ہے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو بے مقصد کو بے مقصد مسائلات اٹھائے اپنی علمی دھاک اٹھانے کے لیے اور لوگوں کا مستبا چیک کرنے کے لیے ایسے امور جو موجود ہی نہیں اور لوگوں سے واہ مکران یہ اگلوتاد ہے لیکن ایسے سوال جس میں کوئی علم نافے موجود ہو کو کوئی حکمت موجود ہو وہ سوال کیا جا ایک ہے سوال ایک ہے اغلوث. سوال ایک نافے کا نام اگر نیت صالح سالے سیام لوگوں ایسے کام کہ لوگوں پر اپنا ایک علمی روک جمانا کہ مجھے, مجھے میرے پاس اتنا علم اور نئے مسائل نکال ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں درگ مختار کے حاشے میں دو مسائل اکٹھے لکھے ہوئے وہ آئے سوال اٹھاتے ہیں پہلا سوال اثر کی نماز ہو گئی لوگوں نے نماز پڑھ پھر سورج غروب ہو گیا لوگوں نے مغرب پھر سورج دوبارہ طلوع ہو کر آ گیا کیا ہوگا اثر دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑے وہ فائدہ ہے اس کبھی آپ کی زندگی میں سورج دوبارہ طلوع ہوا تخلیق لے کر آج تک یہ قصہ ہے وہ باتیں مسائل کوئی فائدہ بے پخص ایک سوال یہ ہے کہ شخص بہت ہو گیا اس کا مال تقسیم ہو گیا اس کا تقسیم ہو گیا وہ رس ہے بانٹ لیا اب مال استعمال کر رہے ہیں کھا پی رہے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آیا اور وہ ترکہ باقی بچا ہوا لوگوں کے پاس ان سے واپس لے گا یا نہیں لے یہ سنا کبھی آپ آب کی زندگی میں کوئی فور شدہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر آیا بے کار بس لکھو لکھو لکھو وڑکے بھرو کے اپنے دس ورکے لکھے پیسے لائے اتنا بدیے یہ کو حد کے مرض نہیں تھا وہ سوال جس میں علم ناحے ہے جس میں امن خانے ہے اور جس میں علمی فوائد ہیں وہ سوال اٹھاتے تھے وہ باتیں ہوتی تھی امام المبیا نے یہ سوال کیا کتنا اس میں علم, علم اس حدیث کی شرح میں مستقل کتابیں لکھی یہ جی کھجور کا درخت اس کے فوائد اس کے بحاث اور ایک مومن سے بجے تشمی کس طرح ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرے جو قیور کے درخت میں موجود دے. بے شمار اس میں ہل میں ذخیرہ یہ تو علم ہے دل میں ذات اور چیز ہے کہ آپ ایسے سوال اٹھائیں جو بے مقصد ہو جن کا کوئی فائدہ نہ ہو جو کبھی شاہری نہیں ہوئے کون اٹھائیں اپنا ایک ان کی روک جگانے کے لیے اور اس طرح لوگوں کو کوئی ایک ان کی کے لیے. یہ بے مقصد چیز ہے ذات اور چیز ہے. وهي سواب بلقل دو درجة بعد أجساء في العيد وقومي جفعالا وقوم رب جفت عين منكم القراءة العرحة المحجد وقوم الحسن والصولين ومالهم القراءة جاوزا وحتج العظم في القراءة مع العيد بحديث الإمام بفعلها الله عنه خالي النبي صلى الله عليه وسلم آل الله ومعاك صلى الله عليه الصلاة قال معاك قال فهذه اقراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر دمام قومه بذلك سعجاته واحتد مالك بالسطي يقرر عن قوم ويقولون أشهدنا هنا ويقرر ذلك اقراءة علي ويقرر عن مكرم بحرقون قارب قراءة لبنان قال حتى ذاهم حمد بن حسن الاسد عن عوض عن حسن قال لا لأرأس اقراءة عن العالم وروى محمد بن يوسف الفوري وحداثنا محمد بن اسماعيل المخاري قال حدثنا عمر بن طاهر الموصى عن سفيان قال اذا قرئ على محذيك ونبأته تقول اتدل قال اصغيت وقعتني يقول عن مالك وسفيان اقرائه العالي واقرائه السفال باب من زهر في العلم وقوله في هذه وقرب بجذن یہ ایک مستقل بات ہے اور جو آپ نے آگے القراۃ والعرض پڑھا ہے یہ بھی ایک مستقل بات ہے یعنی یہ باب ماجا فرعلم اور القراۃ والعرض ان دونوں کو مضابقت نہیں ہے اس لیے بخاری شریف کے بعد سو ہے چھٹا باب ہے باب ال ماجا فر وقول بقول عید بقول روپے سے نہیں علم اور ساتواں بھاگ ہے باب القرا والعرض العرض محدس یہ بات نصف ہے یہ تفریح موجود ہے تو یہ چھٹا العلم علم کے بارے میں کیا ہے علم کے بارے میں شریعت کے نصوص آئے ہیں ہدایات آئی ہیں ان کا ذکر بقول ہدایت ہے بقول بکول علم تو علم کے بارے میں جو شرع نصوص ہیں کتاب و سنت کی ہدایات ہیں وہ یہی ہے کہ علم طلب کرنا چاہیے اور انسان کو حصول علم کے لیے مستعد ہونا چاہیے اور نبی اللہ اسلام کو جو اس دعا کی جو ہے وہ تلقین کی گئی بقور سے علم ہے کہ آپ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے علم میں بڑھا دیں اور میرے علم میں اضافہ کر دے تو علم کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہمیشہ اس کی طلب میں آپ مستعد رہیں اور شرح پر ایک فہرست آپ کے اندر قائم رہیں اس کے لیے علماء کے پاس جانا ہو ان سے سوال کریں طلب کریں کتب کا مطالعہ ہو صحیح آزار کے ساتھ تو وہاں سے علم حاصل کریں یہ ہمیشہ جمع رہنی چاہیے اسی لیے نامول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں. آپ عالم الناس اور عالم الخط ہیں مگر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اضافہ علم کی دعا کیا میرے علم کو بڑھا دے علم جتنا پڑے گا اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوتا کی حدیث ہے, ابن مسعود. ابن مسعود. ابن مسعود. ابن مسعود. ہے. منہومنش با دو حلیس کبھی سیر نہیں ہوتے ان کا پیٹ بھرتا ہی منہ من دنیا منہ من ایک دنیا کا حریض اتنی بھی کمال ہے او پھر آپ پھر او ایک فیکٹری پھر دوسری پھر دلی پھر دلی پھر دلی پھر دلی. اس کا پیٹ بھی بھرے دوسرا منہوب علم ہے علم کا ریس اس کا پیٹ بھی ہیں، ہیں صاحب العلم، اور رحمان کی نظام بڑھتی جائے اس کے لیے جو جو اس کا علم بڑھے گا تو تو رحمان کی نظام بڑھے گی ایک دن اگر سو مسائل حاصل کر لیے تو وہ سو درج رحمان کی رضا کے اس کے لیے بڑھ ان کا خوش ہے کہ ایک شخص اگر ایک باپ علم کا فضا کا بڑھ لے ایک سال کی عبادت سے افضل ایک علم کا بل بقور رب الم آپ اضافہ علم, علم کی دعا کیجئے تو ایمان بخاری کا مقصود صرف ایک یہ بال قائم کر کے اور ایک آئن کا ذکر کر کے اس کو بعد الرحمان جو ناسین ہیں ان کی خدا قرار دی ہے کہ اس کا یہ محل نہیں ہے ہو سکتا غلطی سے یہ بات کسی نے یہاں ڈال دیا ہو کہ غلطی نہ بھی ہو امام خرید چھوٹے سے باپ سے اس آیت کے ذریعے ایک بڑی تبدیل کر کے اور وہ تبدیل یہاں پر یہ ہے کہ اضافہ علم کی ہمیشہ پیدا پیچھے جو باغ ہی تھا علم کا بات اس سے مراد طلب علم طلب علم کے فائدے یہاں اضافہ علم اس طلب میں اضافہ ہونا چاہیے پر کبھی انسان تھکے نہ کبھی آجز نہ آئے اور کبھی جو ہے وہ ترب علم کے اس کی کم نہ ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بڑھ چڑھ کر ہو تاکہ جو اس کا عزر و ثواب ہے وہ اس کو حاصل ہوتا رہے ہر نئے مسئلے پر ہر نئے علم پر اس کو اللہ کی مست حاصل ہوتی رہے یہ مقصود ہے کہ پہلا بات طرب علم کا فائدہ اس کا ثواب اس کا عزر اس کی حضیرت اور یہ بات جو ہے کہ اس طلب میں اضافہ بہت بڑھتا جائے یہ زیادتی کے حرست بڑھتی جائے تو یہ چیز کی ایک مطلوب ہے اور طلبہ کی ہمتوں کو جو ہے وہ اس میں جواب کرنا مقصود ہے کہ کبھی اس ہمتوں کو بست نہ ہونے دے بلکہ طلب بھی یہ حرص اور یہ تمنہ اور یہ طرف ہمیشہ غالب رہے اور چھائی رہے اور بڑھتی رہے تاکہ رحمان کی رضا بھی بڑھتی رہے